مولا سعید المبیا المرسلیم بعد فاعوذ بلّہ سمیل علیم من قعن روزین بسم اللہ الرحمن الرحین برغل اللہ بمال ہی بجماله حسنت بمالی حسن الجم خصالح صلی العلح یا صاحب الجمال و یا سید البشر میوں من اجل منیر لقد نور القمر لایوم کنصناؤ کما کان حق ہو بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سورہ بروج میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بادشاہ کا اور اس کی قوم کا ذکر کیا جنہیں اصحاب الاخدود کہتے ہیں اخدود کھائیوں کو کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا وہ کافر تھا اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا تو اس بادشاہ نے اس کا ایک جادوگر تھا جس سے بادشاہ کام لیتا تھا یہ بھی ذہن میں رہے کہ جتنے بھی حکمران ہوتے ہیں ان کی اس طرح کے جادوگروں کے ساتھ بڑی بنتی ہے ہر ایک جادوگر کے ساتھ کوئی نہ کوئی انہوں نے پیر پکڑا ہوتا ہے جس کے گھٹنے وغیرہ داب ہوتے ہیں یا کوئی جادوگر پکڑا ہوتا ہے جس دن ڈاکٹر آصف علی زرداری کو آصف جو ہے جس دن یہ اترا تھا اپنی صدارت پوری کر کے تو اس دن اس نے ایک پیر نکالا تھا اپنے گھر سے وہ مریل سا پیر تھا بعض فوت ہونے کے قریب تھا تو سرخ رنگ کا رمال باندھا ہوا تھا اس پیر نے اس نے کہا اس پیر کی وجہ سے میں نے پانچ سال پورے کیے یہ روزانہ رات کو میری کرسی کی جو پائے ہیں ان کو تیل ملا کرتا تھا جو بھی دم شم پھوکے کے مارتا تھا بہرحال تو یہ لوگ جو ہے نا حقیقت والی بات ہے جتنے بھی اس طرح کے سیاست دان ہوتے ہیں ان کے بڑے, بڑے بڑے بڑے بڑے وزیر مشیر آپ ان کو دیکھ لیں ان اس طرح کے چوڑے جادوگروں کے گھر میں بڑے جناب پہنچتے ہیں وہاں بڑی بڑی گاڑیوں پر وہ بیٹھ کے وہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں جناب ان سے دم پھوکے مروانے کے لیے تو اس بادشاہ نے بھی ایک جادوگر رکھا ہوا تھا تو جادوگر جو ہے وہ بڑھا ہو گیا مرنے کے قریب ہوا تو اس نے بادشاہ کو پیغام بھیجا ممکن ہے میں کسی وقت ہی مر جاؤں تو آپ اس طرح کرو کوئی لڑکا میرے پاس بھیجو تاکہ میں یہ فن اسے سکھا دوں ہے وہ چور ہے جو کچھ بھی ہے اس کے پاس جو فن ہے وہ سارے کے سارا حرام پر مبنی ہے لیکن اس بندے کی فکر دیکھیں وہ یہ چاہتا ہے کہ جو میرے پاس فن ہے وہ ضائع نہ ہو دنیا میں زندہ رہے آج حرام ہے آپ کسی حکیم کے پاس چلے جائیں اکثر حکیم سارے نہیں اکثر حکیم آپ ان کے پاس چلے جائیں جناب یہ جو نسخہ آپ نے تیار کیا یہ دوائی ہے یہ آپ جو ہیں وہ ہمیں بھی بتا دیں اس کی ریسپی کیا ہے کیا کیا ادبیہ اور اجزاء کیا ہیں اس کے کیا کیا چیز ڈالتے ہیں کون سی جڑی بوٹی میں کبھی بھی بتائیں گے اچھا وہ جو بڑی بڑی کمپنیوں والے لکھ کے دیتے ہیں باہر جناب فلاں فلاں فلاں فلاں دوائی اس میں ڈالی گئی ہے پوری وہ بھی نہیں لکھتے کبھی بھی پوری نہیں لکھیں گے ایسے چور ہیں بوڑھے مر جائیں گے مجال ہے کسی کو بتائیں اور اس طرح کر کے مولوی ایسے ہوتے ہیں بخیل ہوتے ہیں وہ بھی کوئی دین کی بات کہیں سے پڑھ لیں گے وہ بھی نہیں بتائیں گے اگر وہ کہیں چاہیں گے بھی بیان جب ہم کریں گے نا مجمع میں تو پھر ہماری واہ واہ ہو لوگ کہیں واہ کیا بات بیان کی ہے اچھا کوئی بندہ ان سے حوالہ پوچھ لے تو حوالہ بھی نہیں بتاتے پھر اچھا جی آپ نے پڑھی کہاں سے وہ نہیں بتائیں گے مر جائیں گے وہ وہ کہیں گے میں نے اتنا عرصہ لگا کے محنت کی ہے میں نے یہ باتیں نکالی تو میں کیسے بتا دوں کسی کو میں صحیح بات ہے جب میں پڑھتا تھا نا اس وقت بھی میں تقریر لکھا کرتا تھا خطیب بندے تھے بھائی تو تقریر لکھا کرتا تھا میں پڑھنے کے بعد بھی میں لکھتا رہا جب میں پڑھاتا تھا تو میں نے اپنے بچوں کو کہا دوستوں کو کہا یار جس جس نے بھی وہ کاپی کروانی نہ کروا لے وہ پورے پورے رجسٹر بھرے ہوئے تھے احادی سے مبارکہ سے اخذ کر کے قرآن مجید کی آیات کے وہ سارے کے سارے بچوں کو میں نے دیے ان سب نے کاپیاں کروائی پتن کتنے سارے بچے اور میرے پاس پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے دوست لوگ کال بھی لے گئے ان کو بھی میں نے کہا یہ آپ کاپی کروا لیں بھائی کوئی بندہ بیان کرے گا اگر میری محنت سے کوئی نکلی ہوئی بات ہے میں نے اپنی محنت سے وہ بات تلاش کی ہے اگر کسی کو میں دوں گا وہ بات بیان کرے گا بیان تو میرے حبیب کی شان ہی ہوگی نا بیان تو میرے رب کا دین ہی ہوگا نا تو پھر اگر میں یہ کہوں کہ جناب نہیں نہیں وہ میں ہی بیان کروں کو اور بیان نہ کرے پھر مجھ میں اور بخیل بندے میں کیا فرق رہ گیا اب یہ بتائیں نوزالک کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں وہ وہ ایک بندے کو حدیث شریف سنا رہے تھے میں بھی پاس گیا کہنے لگا کہ ٹھہرو ٹھہرو میں اسے حدیث سنا رو, آپ نہ سنو بتائیں بھائی یہ تو حال ہے بندہ کہاں جائے اب یہ بھی اپنے نام کے ساتھ عالم لکھیں تو پھر تو ہنریری آ گیا یہاں اور کیا ہے رسول علیہ السلام کی حدیث شریف خوراک علیہ السلام کا فرمان شریف بات رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی تو پھر وہ جو لوگ ہیں جن کے بارے میں رفتار نے عرشا فرمایا پمایا کہ یہ حق کو چھپاتے ہیں وہ کون ہے جو تمہارے ٹانگوں کو تیل ملے چپی پالش کرے تمہاری اسے تم بتاؤ دین تمہیں کچھ نہ دے تو پھر حضور کا دین ہی نہ بتاؤ یہ کیا بات ہوئی حقیقت والی بات ہے کتنے مولوی ایسے جو میرے بارے میں باتیں بھی کرتے ہیں میرے ساتھ والوں کو بھی پتا ہوتا ہے وہ مجھے تقریب میں بولا میں چلا جاتا ہوں اور مجھے یہ بھی پتا ہوتا ہے دینا اس نے کچھ نہیں ہے میں پھر بھی چلا جاتا ہوں بیان کرنے کے لیے مجھے ساتھ والے کہتے ہیں کہ وہ تو آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتا تھا میں نے کہا یار کوئی جتنا مرضی مجھے نقصان پہنچا دینا حضور کا دین بیان کرنے کے لیے کہے گا تو میں ضرور جاؤں گا میں نہیں نہیں پتہ آتی ایسا کیوں کرتے ہیں حکیم ہمارے سارے نسخے لے کے مر گئے ہیں ایسے ایسے حکیم تھے کہ وہ جناب پوری پوری دیگ سونے کی بنا لیتے تھے اور مر گئے نہیں بتایا انہوں نے کسی کو سونا کیسے بنتا ہے کہ نہیں سمجھ آیا مسے بڑے بڑے ماہر حکیم گزرے ہیں جی بڑے بڑے ماہر حکیم گزرے ہیں. ایسے ایسے تھے اب وہ گیا تو وہ بیٹھا ہوا تھا اس پر تانگے پر جا رہا تھا اس نے کہا یار وہ جوار ہوتی نا جوار اس کے بھی گنے چتلا سا تو اس نے کہا کہ یار میرا دل کر رہا ہے یہ گنا جو ہے نا میں چوسوں اس نے کہا اچھا بھی وہ اترے کسی کی ایسی کھیت تھے اس نے جا کے اسے وہ کھیڑا وہ کے جناب اس نے جا وہیں بیٹھے گنے کو جناب چوس لیا کھا گیا گنے کو کھانے کے بعد وہیں بالکل سیٹ بالکل سیٹ ہو گیا حکیم کے پاس واپس آیا اس نے کہا تو نے تو کہا تو یہ مر جائے گا اس کا حال دیکھو یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا اس نے کہا صحیح سے بتاؤ اس نے کھایا کیا ہے اس نے کہا اس نے گنا کھایا ہے کس کا اس نے کہا جوار کا اس نے کہا مجھے لے چلو ساتھ وہ جب گیا نا وہاں جا کے اس نے زمین کو کورے دا نیچے سام مرا ہوا پڑا تھا بڑے عرصے سے اس کے وہ باقیات اس نے وہاں سے نکالی سانپ کی اس نے کہا یہ اس کا علاج تھا یہ اس کا علاج تھا اگر میں اسے کہتا کہ جناب یہ جائے پہلے سانپ پکڑے فلاں قسم کا اسے زمین میں دبائے وہ وہیں پہ مر جائے اس کے اوپر جوار پیدا ہو اس کا پھر گنا چوبے پھر یہ ٹھیک ہوگا اس نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوا ہے اتنا لمبا نسخہ اور یہ اس سے پہلے ہی مر جانا تھے اس نے جب سے جوار یہ پیدا ہوتی پھر وہ گنا اس کا بنتا یہ کھاتا پیتا یعنی ایسے سے دنال لوگ گزرے ہیں ایسے سے دنال لوگ گزرے وہ ایک بندہ مجھے ملا وہ کہنے لگا جی وہ بالکل مرا ہوا تھا بندہ اس نے کہا کہ میں ایک بابے کو ملا وہ بابا جو ہے نا اس کی ایک سو چالیس سال تھی کتنی عمر تھی ایک سو چالیس سال تھی تو اس نے کہا کہ میں کہتا جی وہ دریا میں سے گزرا ایسے ہی دریا میں جناب اس نے دو اڑھائی من وزن اٹھایا ہوا سر پر ایک سو چالیس سال عمر دو اڑائی من وزن دریا میں سے جناب نہ آیا تو میں نے کہا بابا جی یہ کیا کمال ہے اس نے کہا میں حکیم ہوں میں کیا ہوں ح تو میں نے ایک ہی حضرت امام صاحب کہتا تھا نا آج میری یہ حالت نہ ہوتی میں نے کہا جی کرو گزارا پھر بتائیں یہ حال ہے ان کا بہرحال جادوگر نے کہا مرنے سے پہلے کہ میں مرنے لگا ہوں تو آپ بندہ بھیجے میں تاکہ فن منتقل کر دوں فن اسے سکھا دوں سارے کے سارا یہ ضائع نہ ہو جائے ایک لڑکا جو ہے وہ آنے جانے لگا اس کے پاس تو کچھ ہی دن ہوئے تھے ابھی اس کے پاس جاتے ہوئے تو ایک راہب حضرت السلام کا ماننے والا صحیح پکا مسلمان اللہ کا ولی تھا وہ بیٹھا ہوتا تھا راستے میں اس نے ایک دن بلایا اس بچے کو ادھر آ میرے پاس وہ آیا اور آ کے جناب بیٹھ گیا اس کے پاس کچھ باتیں اس نے سکھائی اسے, اسے, اسے اس کی باتیں بڑی اچھی لگی, اچھی لگی. وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتا وہ جادوگری کی باتیں سکھاتا تھا اے? اے? جس بندے کے دل میں نور ایمان ہونا اسے تو سمجھ آیا تھی کہ بات کس طرف جا رہی ہے تو اس کے اس کے پاس بیٹھ کے نا جی باتیں بڑی اچھی لگی, اچھی لگی. اس نے کہا کہ میں تو آپ کے پاس بیٹھتا ہوں وہ جادوگر اگر شکایت کرے تو پھر میں کیا کروں گھر والے مجھے کہیں تو پھر, پھر کیا کہوں انہوں نے کہا یار ہلا کر گھر کے پاس گھر جائے تو لیٹ ہو جائے تو, تو کہنا کہ جادوگر کے پاس لیٹ ہو گئی جادوگر پوچھے تجھ سے شکایت کرے تیری جب بلایا جائے تو تجھے دکھے جی میں گھر کے کام ہوتے ہیں اس لیے لیٹ ہو جاتی ہے ان کو یہ کہنا ہے اور انہیں یہ کہنا ہے اس طرح کر کے ہلے سے چلتا رہا کام ایک دن وہ لڑکا جو ہے نا وہ جا رہا تھا راستے میں تو جانور بیٹھا ہوا تھا ایک درندہ لوگ سارے ڈر کے کھڑے ہوئے ہیں اس نے کہا کہ کیا ہوا تم ڈرے ہوئے اس نے کہا یہ درندہ ہے یہ تکلیف دے گا ہمیں راستے میں بیٹھا ہے اس لیے ہم یہاں کھڑے ہیں. اس نے جناب وہاں سے روڈا اٹھایا مٹی کا روڈا اگر وہ سچا ہے نا راہب راہب کا دین سچا ہے تو پھر میں راہب کے رب کے نام پر یہ مار رہا ہوں اسے اسے ابھی مار دے وہ چھوٹا سے ڈھیلا اس نے اٹھا کے روڑا اس نے مارا نا جی راہب کے رب کا نام لے کر اس سے بعد وہ درندہ مر گیا لوگوں میں مشہور ہو گیا یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے جی لوگ آنے جانے لگے قریبی وزیر تھا وہ نبینا تھا اندھا تھا تو وہ بھی آیا اس کے پاس اس نے کہا جی آپ دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں میرے لیے بھی دعا کریں اس نے کہا جی پھر اس طرح کرو جس رب کو میں مانتا ہوں اسے مانو بنا ہی آ جائے گی جس رب کو میں مانتا ہوں اسے مانوں دیکھیں بندہ مومن جو ہے نا یہی یہ میں کہتا ہوں حکیم ڈاکٹر طبیب جو ہے نا یہ لوگ جو تبلیغ کر سکتے ہیں نا اتنا مولوی بھی, بھی نہیں کر سکتا حقیقت والی بات ہے ہمارے یہاں کتنے لوگ آتے ہیں اور حکیم اور ڈاکٹر کے پاس روزانہ کتنے لوگ آتے ہیں ہر ایک کو کچھ دن کی بات بتاتا رہے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں اس کا پیغام جا پہنچے لیکن کریں تو پھر ہے کریں تو پھر ہے لیکن کرتے نہیں تو اس نے کہا کہ تو کلمہ پڑھے اس رب کا جس کا میں پڑھتا ہوں تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں اس نے کہا میں ایمان لائے اس پر جو تیرا رب ہے آج کے بعد میرا بھی رب وہی ہے اچھا بھائی اس نے اب ہاتھ اٹھایا دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کی واپس کر دی یہ جب گیا وزیر اس کے پاس بادشاہ کے پاس تو بادشاہ نے کہا اب تیرے تو, تو اندھا تھا تو کیسے بینا ہو گیا اس نے کہا میرے رب نے کرم کیا ہے سبحان اس نے کہا میرے علاوہ تیرا اور رب کون ہے میں تو تیرا رب ہوں اسے کرنا نہ تو رب نہیں ہے میرا میرا رب وہی وہ ہے جس نے میری بینائی واپس کی ہے جس نے مجھے بینائی عطا فرمائی ہے اچھا بعد اس نے کیا کیا ذلیل نے وہ بات چلتے چلتے نا راہب تک بھی پتہ چل گئی یعنی راہب کا بھی پتہ چل گیا اسے اس نے راہب کو بلایا اور اس نبی نے وزیر کو بلایا جو بینا ہو چکا تھا دونوں کو پکڑ کے بادشاہ نے قتل کر دیا اب وہ جو بچہ تھا بچے کے بارے میں بھی معلوم ہوا اسے کہ یہ ہے وہ دعائیں کرتا ہے یہ میرے خلاف دعوت دے رہا ہے لوگوں کو ایک رب کی باتیں کرتا پھرتا ہے میرا رب ہونا جو ہے لوگوں کو بھلا رہا ہے میرے رب ہونے سے ایمان جو ہے لوگوں سے یہ ایمان چھین رہا ہے کہ میرے مجھے رب نہ مانے اب اس ذلیل نے کیا کیا بادشاہ نے اسے کہا چار پانچ بندے دس بندے بھیجے اس نے کہا سارے اسے لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کے اسے وہاں سے دھکا دو وہیں مر جائے گا یہ اچھا لے گئے جب وہاں جا کے اوپر جا کے دھکا دیا نا اسے اللہ تعالی نے وہ کرم کیا وہ دھکا دینے والے نیچے آپ وہ اتر کے واپس آ گیا آمد آمد آمد وہ مر گئے سارے دھکے والے مر گئے سارے دھکا دینے والے سارے مر گئے اچھا وہ جوان لڑکا جو تھا وہ پہنچا بادشاہ اس غصہ چڑھا اس نے اور بندے بھیجے کہا کہ دریا کے این بست میں جا کے اسے غرق کر دو وہ لے گئے اسے دریا کے وسط میں جا کے انہوں جو غرق کرنے گئے تھے وہ سارے غرق ہو گئے وہ جوان واپس آ گیا اس نے کہا یہ کیا ہوا اب اسے خطرہ لائق ہوا کہ تین بندے ایک وزیر اور راہب اور یہ تین بندے کلمہ پڑھ چکے ہیں یہ تو کام ہی خراب ہے وہ وزیر بھی کلمہ پڑ چکا تھا اس نے کہا یہ تو کو کر کے کلمہ پڑھتے رہیں گے اس کو مارنا بھی ضروری ہے اس لڑکے نے کہا کہ دیکھو بات سنو مجھے مارنے کی صرف ایک ہی ترکیب ہے ایک ہی ترکیب سے مار سکتے ہو کہو تو وہ بتاؤں اس نے کہا بتاؤ اس نے کہا اس طرح کرو ایک چٹیل میدان اور بالکل وہاں پہ سارے لوگوں کو جمع کر دو جمع کرنے کے بعد وہاں پہ مجھے لٹکا دو تم اور لٹکا کے اس طرح کہنا ہے تیر چھوڑنا ہے تم نے اور پڑھنا یہ ہے اس لڑکے کے رب کے نام سے تیر چھوڑ رہا ہوں اس لڑکے کے رب کے نام پر تیر چھوڑ رہا ہوں یہ جب کرو گے تو تیر چھوڑ جائے گا اور میں مر جاؤں گا شہید ہو جاؤں گا اس نے ویسے ہی کیا سارے لوگوں کو جمع کیا اور جناب جیسے اس نے اس بچے کے رب کا نام لیا نا جی تو تیر چلا اسے جناب یہاں پہ لگا اس نے وہاں ہاتھ رکھ دیا اور حضرت عمر رضی اللہ انہوں کے دور میں آقل کے صحابہ نے نجران کی خدائی کرتے ہوئے وہاں پہ اسی بندے کا جسم نکلا تھا اسی بندے کا جسم نکلا انہوں نے واقعہ لکھ کے بھیجا تھا انہوں نے ہاتھ وہاں سے ہٹایا نا جی وہاں پہ خون بہنے لگا فوراً نے ہاتھ رکھا یہاں خون رک گیا بتائیں یار اللہ تعالی کی راہ میں شہید ہونے والا کیسے زندہ ہوتا ہے یہاں چنا والا بندہ مریض ہو جائے تو اس کا خون پیلا ہو جاتا ہے کچھ نہیں دکھائی دیتا اس میں ہے سرنجے مار مار کے خون نکال رہا خون نہیں نکلتا لیکن جس بندے کو ہزاروں سال ہوئے تھے شہید ہوتے ہوئے سینکڑوں شہید،, شہید،, شہید ہوئے حضرت عمر کے زمانے میں آ کر کے جناب اس کی قبر جو ہے وہ کھلی تو وہاں سے جناب خون بہنا شروع ہو گیا دوبارہ اس کا حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ اسے وہی وہ دفن کر دو انہوں نے کہا جی اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی بھی ہے انہوں نے انگوٹھی کی عبادت بھی لکھ بھیجی کہ انگوٹھی پر لکھا ہوتا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے میرا رب اللہ ہے رزق دے رہا رب تبارک و اسے قبر میں بھی آج تک اس کا خون تک خشک نہیں ہوا یار بتائیں اچھا جیسے دیکھا نا انہوں نے تو جتنے لوگ کھڑے تھے سارے میدان کے اندر سارے بیک زبان ہو کر کہنے لگے ہمارا بھی وہی اللہ ہے جو اس لڑکے کا رب ہے بادشاہ کی تو کان پہ ٹانگنے لگیں اس نے کہا بر گئے بیڑا کر کے اس نے کہا پہلے ایک دکا ہو رہے تھے مسلمان اب تو یہ ساری جماعت ہی ادھر جلی گئی اب اسے چڑھی کوڑ وہ سارے باقی مسلمان ہو گئے تھے صرف اس کی پولیس اور فوج نہیں ہوئی تھی کیسی بات پولیس اور فوج مسلمان नहीं. نہیں ہوئی تھی اس نے سب کو بلایا اس نے کہا یہاں پہ کھائیاں کھود دی جتنے بھی مسلمان تھے سارے اٹھا اٹھا کے انہیں آگ میں ڈالتے جا رہے ہیں اچھا مزے کے بعد دیکھیں جتنے بھی یہ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئے مسلمان ہوئے نا آگ میں, آگ میں جا رہے ہیں آگ میں جانا قبول ہے لیکن اسلام نہیں چھوڑ رہے اسلام نہیں چھوڑ رہے ایک مائی صاحب ہے اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ دودھ پیتے بچہ ہے اس نے ایسے, ایسے ہوا ہوا اٹھایا اپنے سینے سے لگایا مائی صاحب تھوڑی سی گھبرائی اس بچہ بول پڑا دودھ پیتے بچہ بول پڑا کہنے لگا ماں پریشان نہ الحق تو حق پر ہے جا جان دے دے اپنی بتائیں بھائی یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل رب تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارک کی ابتدا میں انہیں کا کسا بیان فرمایا ہے جی اور دیکھیں اس جانور کو اس نے کیسے مارا اللہ تبارک یہ شان حضور کے غلاموں کو کیسے عطا فرمائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے تو لوگ کھڑے ہوئے میں کیوں کھڑے ہو انہوں نے کہا جی ایک شیر بیٹھا ہے اس کی وجہ سے سارے ڈرے ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ گئے جا تو اس کا کان پکڑا میں تجھے حیانیت نیا یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اتنا فرمایا نکل جا یہاں سے وہ شیر اٹھا وہاں سے چلا گیا حضرت سید ایک جنگ کے اندر گئے وہاں سے واپس آ رہے تھے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام کوئی اور تھا ایک مرتبہ اپنا بھی سامان اٹھائے ہوئے ہیں دوسرے کے بھی سامان اٹھائے ہوئے ہیں آکلسل میں تم بھی سفینہ ہو سفینہ کشتی کو کہتے ہیں میں تم بھی سفینہ ہو کہتے ہیں اس کے بعد دس اونٹوں کا سامان بھی مجھ پہ رکھ دیتے تھے نا مجھے کبھی کوئی پرواہ نہیں ہوئی کوئی فکر لایا کہ نہیں اتنا سامان مجھ پہ رکھ دیا دس اونٹوں کا سامان اکیلے اٹھا لیتے تھے بتائیں ایک اونٹ کتنا سامان اٹھاتا ہے تو پھر دس اونٹ کتنا سامان اٹھاتے ہوں گے تو حضرت سفین اگر بات ہے دس اونٹوں کا بھی سامان اٹھا لیتا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا جی؟ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ جو لشکر سے اپنے سے علیحدہ ہو گیا چلتے چلتے جنگل میں پہنچے وہاں پہ ایک شیر بھوکا کئی دنوں سے بیٹھا ہوا تھا وہ بھی بھوک سے اس نے دیکھا اس نے کہا خوراک مل گئی وہ ہوا حضرت سفینہ کے پاس arith, <سؤال> جنگل کے شیر حیا کرنا, main, <سؤال> وہ یہ کہتا کہ میں اللہ کا ہوں تو <سؤال> پھر نے کھایا نہ تھا بڑے احمد میں بھی اللہ کا ہوں تو اللہ کہ میں بھی اللہ کا مطلب ہے شیر و اللہ کا تھا رسول اللہ کا نہیں تھا رسول اللہ کا غلام نہیں تھا کیسے پاگل ہو میں نے کہا پاگل ہو اور میں نے کہا مزے کے بعد اس بات کی تردید تو خود اس حدیث میں ہو رہی ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں کیا کہا میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں انہوں نے یہ کہا تھا ایسے احمق کوتے ہیں پاگل ہوتے ہیں اچھا ایک بات میں یہاں آپ کو ایک سناتا ہوں میں ایسے جیسے اپنا یہ بیٹھا نا فیضان اتنا تھا بس یہ فیضان اعجاز صاحب کا بیٹھا ہے اتنا تھا میں تو ہمارے علاقے میں ایک تبلیغی جماعت کا ایک بندہ وہ آتا تھا اس نے مجھے دیکھا اس نے کہا یہ ہرے رنگ کی ٹوپی پہنتا تھا اس نے کہا یہ لڑکا بریلوی ہے کیوں نہ اسے دیوبندی بنایا جائے ہیں تو مجھے اب وہ گھیرنے لگا مجھے سمجھانے لگا دیکھو واقعہ اس نے سنایا اس خویز کو کیا پتا تھا کہ واقعہ سنا کے میں خود ہی ہو جاؤں گا مجھے کہنے لگا ایک جگہ پہ یہ دعوت والے نا میٹھے بھائی سارے چلے گئے دس پندرہ بندے تبلیغ کرنے کے لیے اب وہ مجھے ہلا رہا ہے ہلا رہا ہے وہاں سے کہتے دس پندرہ بیس بندے ایک جگہ تبلیغ کرنے کے لیے چلے گئے یہ سارے میٹھے بھائی وہ طوطے کہہ رہا تھا وہ کہتے یہ سارے توتے وہاں چلے گئے خیر اب تو انہوں نے بھی کپڑے بدل لیے ہیں رنگ بدل گیا تو اس نے کہا یہ توتے سارے چلے گئے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے سب کو اٹھا کر جہاز میں ڈالا ہاں جہاز میں ڈالا جنگل میں جا کے اتار دیا کہتے جی آگے شیر آ گیا پھر او ہوئے ہوئے ہے یہ سارے شیر کی منتیں کرنے لگے شیر کو کہیں تیری مہربانی مان جا ہم اللہ گراہ میں نکلے ہم یہ ہے وہ ہے ہے شیر ماننا ہی نا میں نے کہا ان کے مذاکرات ہو رہے تھے جو نہیں مانتا تھا اس کے سامنے کوئی شیر ہے آ رہا وہ ایک بندے نے کہا نا وہ کہتا جی اگر تو جائے جنگل میں سامنے شیر آ جائے تو پھر تو کیا کرے گا اس نے کہا پھر اس نے کرنا ہے میں نے کیا کرنا ہے میں نے کیا کرنا ہے پھر اس نے کرنا ہے پھر وہ ایک بندہ آیا نا جی وہ بیت الخلا کا دروازہ کھولا اس نے آ کے شیر کھڑا تھا بس اس نے کہا جی تم ہی کرو میرا تو کام ہو گیا ہے مجھے نہیں جی وہ شیر کو کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہے کہ بچے آپ بس میں نے کہا جن کو شیر چھوڑ رہا ہے زریل چپے میں نے بزرگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں میں ملنے کے لیے گیا حضرت رابیہ کے پاس میں نے وہاں دیکھا تو بھیڑیے اور بکریاں اور بھیڑے اکٹھے جناب چڑھ رہے ہیں خود نماز پڑھ رہی ہے میں وہاں ٹھہر گیا نماز پالی ہوئی تو میں نے کہا اماں ان کی آپس میں کب سے صلح ہو گئی ہے یہ ہیں اور بھیڑیے ان کی صلح کب سے ہو گئی ہے کہا کہ جب سے میری رب سے صلح ہو گئی ہے سے ان کی بھی صلح ہو گئی ہے بتائیں بھائی حضرت عبداللہ عمر ربر عبداللہ عزیز رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں ہے جناب وہی جانور ہیں سارے کے سارے ایک دوسرے کو چیرنے پھاڑنے والے لڑائیاں کرنے والے ایک دوسرے کو ٹکرے مارنے والے ان کے زمانے کے اندر جناب جانور ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے تھے کچھ نہیں کہتے تھے کسی کو ایک دن سویرے سویرے جناب دو جانور آپس میں لڑ رہے ہیں تو ایک بندہ جو ہے نا وہ اقلی اسلام کے غلام تھے انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا یار لگتا ہے عمر چلا گیا دنیا سے انہوں نے کہا تمہیں کیسے نے کہا یہ جانور لڑ رہے ہیں نا کہا عمر کا دب دبدبا ایسا تھا یہ جانور بھی نہیں لڑتے تھے آپس میں انہیں پتا تھا کہ تخت پہ حضور کا دین بیٹھا ہے ہاں انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا دین فیصلہ کرے گا تو جانور بھی نہیں لڑتے تھے آپس میں ان کی بھی لڑائیاں نہیں ہوتی تھیں یہاں تو سیاست لڑ پڑتے ہیں جی ٹوٹی ہوئی بازو کے ساتھ دعا کر یا اللہ میں نے اس طرح دعا کر رہا ہے اور انصاف کی دعائیں دعا کر رہا ہے کہ مولا مجھے انصاف ملے یہ وہ عجیب ہم لوگ کوئی بھی بندہ کسی پہ جتنا مرضی ظلم ہو جائے نا بندہ یہ دعا نہ مانگے مولا انصاف ہو ہاں نہ کہتے ایک بندہ تھا اس نے قتل کیا تھا وہ ایک بندہ تھا قتل کیا تھا اس نے ایک بندے پہ الزام تھا جھوٹا جس پہ الزام تھا جھوٹا وہ کہہ رہا تھا یا اللہ انصاف انصاف کیونکہ میں نے قتل نہیں کیا انصاف ہو وہ وہ دوسرا جو تھا تھا تھا جس نے قتل کیا تھا وہ کہہ رہا تھا یا اللہ کرم کریں انصاف والا معاملہ نہ فرمائیں کرم فرمائیں اب میں گناہ گارا میں مندہ مہربانی فرمائیں اچھا اب ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو ایک چونٹی مارنے کی وجہ سے پکڑ لیا جی جو انصاف مانگ رہا تھا انصاف ہے تو ایک جان تو نے بھی ماری تھی آ پھر پھر وہ جو کرم مانگ رہا تھا کہ یہ ڈر گیا یہ ہماری رحمت کو پہچان گیا یہ <rules> تو اس لیے تبارک و نے اس کی جان بخشی فرما دی ہاں 뜨... تو اس لیے ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں حضرت یہ آپ جائیں نا سلطان عبد الحکیم رہ مولا ملتان کی طرف جائیں تو راستے میں ایک علاقہ آتا ہے عبد الحکیم وہاں ایک بزرگ گزرے ہیں لتبارک و تعالیٰ کے ولی تھے ان کا کام تھا کپڑے رنگنے کا کپڑے رنگ کرتے تھے اس وقت یہاں ہندو بھی رہتے تھے ہندوانی عورت جو ہے نا وہ آئی ان کے پاس کپڑے دینے کے لیے اس نے کہا کہ یہ کپڑے رنگ دیں حضرت جو ہے آپ رحما اللہ آپ نے ٹھیک ہے دوبٹے ہوتے تھے شادی میں پہلے رنگ کرتے تھے اب تو خیر رنگے رنگ, رنگ آئے آتے ہیں وہ نظام خیر کم ہوتا جا رہا ہے, ہے صحیح پہلے سارے دوبٹے بھی رنگواتے تھے تو اس نے کہا کہ یہ دوپٹے ہیں یہ رنگ دیں فلاں تاریخ کو شادی ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ جائیں وہ ہندوانی عورت تھی وہ چلی گئی جس دن شادی تھی نا اس دن وہ لینے کے لیے سویرے سویرے تو آپ جو وہ گارا بنا رہے تھے دیوار کی لپائی کرنے کے لیے وہ وہاں پہ آئی کہنے لگی میرے دوپٹے تو نہیں رنگے ابھی وہ تو نہیں رنگے مائی اکھڑنی پڑی ایسے موقع پہ ہر ایک کو دین یاد آ جاتا ہے اس نے کہا چاہا مسلمان بنا ہوا ہے تجھے اتنا پتہ نہیں ہے وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا تیری نبیل صحت الم کیا کہتے تھے وعدہ کر کے پورا کریں اور تیری حرکتیں کیا ہیں شادی ہے لڑکیاں ساری بیٹھی ہوئی ہیں کیسے پہنے گی کی دوپٹے کیا کریں گی وہ آپ کو بھی غصہ آ گیا میں تجھے آ سکتا ہے مجھے نہیں آ سکتا آپ نے سارے دوپٹے اٹھائے گارے میں ڈال دیے اوپر پاؤں سے چڑھ گئے مائی کا پارا مزید ہائی ہو گیا اس نے کہا بیڑا کر کے اس نے کہا پہلے چلو ایسے پہنا دی تھی اب تو سارے گارے سے بھر گئے ہیں اب میں کیا کروں گی آپ نے مائی ٹھہر کون کون سا رنگ کروانا تھا تجھے کون <سلام> کون سا رنگ چاہیے تجھے مکھا <سلام> <سلام> نہیں ہے بتا کو دوسرا کون سا پیلا چاہیے پیلا نکال دیا جس جو رنگ وہ کہتی گئی نا گارا ایک ہی ہے اس کا رنگ ایک ہی ہے اس میں سے دوپٹے مختلف قسم کے نکلتے ہیں پھر جو اس مائی نے کہا نا جی وہ مائی جو ہے نا وہ کہ یہ بھی رنگ دے پھر یہ چنری بھی رنگ دے وہ ایک شاعر ہے اس نے بڑا زبردست شعر لکھا ہے سنا دوں یہ نہیں سنا نا چیٹے کوکڑ بنے رہے تھے وہ بھی بڑا شعر ہے حقیقت کہہ رہا ہے وہ کیا کہا اس نے جی کہتے ہیں پاک پتن دے رنگ سارا چنری رنگ مسکین پاک سازا چنری رنگ مسکین ہووے خاص مدینے دا سبحان اللہ کیسی بات ہے اللہ اکبر تو مائی کلمہ پڑھ کے رسول اللہ علیہ کے خاتمہ بن گئی جی وہیں پہ کھڑے ہیں ہندوؤں کی بارات گزرنے لگی جی ہندوؤں کی بارات گزرنے لگی تو انہوں نے کہا آپ کپڑے پورے پورے تھان آ جاتے رنگنے کے لیے انہوں نے کہا چنگے مسلمان بنے پھرتے ہو یہاں پل ہی بنوا دو پل نہیں بنواتے ہماری برات جا رہی ہے یہاں سے اب ہمیں کشتیاں کرنے پڑیں گی یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا اتنے پیسے کہاں سے نکالے مہربانی کرو آپ نے اچھا پل بنا دیں شی کون سی بات ہے بنا دے کبھی بنا دو گے یہ کیا یہ پل ہے پل ہے وہ تمہاری پل ہے یہ پل ہے کہا کیسے پل ہے ڈبوائے گا میں مرائے گا ہماری برات کو آگے لوگ انتظار کر رہے ہیں چاول پکا کے بیٹھے رنگ برنگے چاول اے اے کیا کرے گا اے پہلے رنگ برنگے کہتے تھے نا اب نام اور آ گیا سادے لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ مرائے گا ہمارے سارے لوگوں کو ڈبوے گا آپ نے اگر تمہیں یہ شک ہے نا پھر میں اپنے بیل کو کہتا ہوں وہ بیل جو بند ہو گئے تھے نا آپ نے اسے ذرا چل کے دکھا نہ اسے یہاں وہ بیل وہاں اوپر بھاگا جہاں سے بھاگتا جا رہا پاؤں پڑ رہا ہے نا وہاں سے مٹی اڑ رہی ہے سارے ہندو وہیں پہ پڑ گئے انہوں نے کہا برات بعد بعد بعد میں میں میں ڈولی لائیں لائیں گے دولن گے پہلے تو محمد عربی کے غلامی میں آتے ہیں حضرت خواجہ خیر پوری رحماء اللہ ہمارے علاقے کے ہیں خیر پور یہ باولپور حاصل پور سے جائے نا یہ عدی صاحب کا علاقہ پنڈ پڑتا ہے اس سے آگے جائے نا بھاول کو راستے میں خیر پر علاقہ آتا ہے وہ بزرگ تشریف عرما ہے تو ان کے پاس آئے براد جا رہی تھی کروڑ پکے تو اسے لوگ کہتے ہیں کروڑ کروڑ تو وہ ہندوؤں کی تھی انہوں نے کہا جی ہم نے جانا ہے یہاں تو میں کہاں جانا ہے انہوں نے کہا جی کروڑ جانا ہے جانا جانا ہے ہے کروڑ اور میں کروڑ جانا یا توڑ جانا ہے انہوں نے کہا توڑ پہنچا دے تو پھر کون سا مسئلہ ہے ہیں اب میں آنکھیں بند کرو دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں آنکھیں بند کرو آنکھیں بند کی بولو انہوں نے آنکھیں کھولی تو مکہ شریف کھڑے ہیں کہ بابے نے کیا کہاں لا چھوڑا ہمیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں بابے کو بابا بابا یہ کیا نے کہاں لا کے ہمیں کہا تم نے خود توڑ کر کہا تھا یہ توڑ یہی ہے ہمارا ہم تو اسے توڑ کہتے ہیں اس نے کہا نہیں ہمیں توڑ پہنچاؤ بس جہاں ہم نے جانا ہے انہوں نے کہا اچھا آنکھیں بند کرو آنکھیں بند کی تو سیدھا مدی پہنچا دیا انہوں نے پوری براد ہندو کی رسول اللہ علیہ السلام کے روزے کے سامنے کھڑے ہیں وہیں پہ جناب انہوں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے اب میں کہا اب کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا توڑ تو ہمیں آج پتہ توڑ ہمارا بھی یہی ہے <laughs> <احی محبا> ہی پھر انہوں نے جناب پوری براد کو آنند فانن جناب پھر واپس لائے کیا روڈ پہنچایا میں لوبی تم توڑ بھی پہنچ گئے ہو کہ روڈ بھی پہنچ گئے ہو تو <laughs> یہ اللہ تبارک مطالعہ جو ہے اپنے بندوں کو خاص قوت فرماتا ہے تو ہمارے بزرگوں کی کرامتے بھی ایسی ہوتی تھی کے لوگوں کو ایمان سے روشناس کرا دیتی تھی رب تعالی کی مرفت دیا کرتی تھی رسول اللہ علیہ اسلام کا غلام بنا دیا کرتی تھی آج کل کے جو ہے نا یہ والے نہیں ہاں؟ کہتا ہے خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خدا محفوظ رکھے خصوصاً آج کل کے اولیا سے نہیں آج کل کے جو ولی بنے پھرتے نا وہ والے اللہ تعالیٰ کی علیاء کے بات نہیں کر رہا ہوں یہ ولی ولی جن کو کہتے ہیں ولے ڈالتے ہیں نا ایسے شکنجہ ڈالتے ہیں مریض بیٹھے ہوتے ہیں کرام کا سنانے کے لیے لوگوں کو گھیرنے کے لیے ہیں جیسے اس دن میں نے آپ کو سنایا تھا واقعہ پیر کا ناد خانے کا کہا حاجی آپ کو میں نے تو مکہ شریف میں دیکھا ہے روزہ رسول پہ آپ میرے ساتھ حاضری دے رہے تھے پیر جناب پھیل نہیں گیا این واہ واہ واہ یہ ایسے لوگ جو ہے نا نوزالیہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وائرس کی طرح ہیں کیا ہیں یہ وائرس کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فتنے سے عقل صرف شام کی امت کو محفوظ فرمایا